اس دواج کے سلسلے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کو انسانی کمزوریاں بھانپنے کا جب ملکہ حاصل ہے اور بہت لطافت میں نے جو مضمون آپ خدمت پیش کرنے کے لیے چنا ہے اس کا عنوان ہے آنا گھر میں مرغیوں کا اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کے شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجال لائے گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے محاورت کا آنکس پہچانتا ہے کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے جس سے مالک کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے لیکن مرغیاں میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا ہے جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو مہینوں ان کی یادداشت کیجیے اور سنبھال کیجیے اور برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے لیکن کیا مجال کے آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے توتے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم تو مائع خیشرا کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی تاہم پالتو جانور سے خواب و شرن حلال ہی کیوں نہ ہو یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بھدکنے لگے اور مہینوں کی پرورش اور پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے انہیں مانوس کرنے کے لیے بچوں نے ہر ایک مرغ کا علیحدہ نام رکھا تھا رکھ چھوڑا تھا اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے تھے گو ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا ماں ہمارے دوست مرزا عبد الردود بیگ کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرغوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے مجھے آج تک ایک ہی نسل کے مرغوں میں کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے ممیز کر سکے سچ تو یہ کہ مجھے سب مرغ اور نوزائیدہ بچے ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں انہیں دیکھ کر اپنی بینائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے ممکن ہے کہ ان کی شناخت اور تشخص کے لیے خاص مہارت اور ملے کا درکار ہو جس کی خود میں تاب نہ پا کر اپنے حواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ حضرات بالعموم اور اردو شعرا بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں یہ ہے کہ مرغ اور ملہ صرف صبح اذان دیتے ہیں اٹھارہ مہینے اپنے آدات و خسائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے یا یہ ادبا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سہ پہر ہیں آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات آپ کو مل جائیں گے جن کا ایمان یہ ہے کہ مرغ بانگنا دے تو پو نہیں پھٹتی لہٰذا کفایت شاہ لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرخ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسائیوں کی سہ خیزی کی عادت رہے بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم سو گنا زیادہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی اب یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح و دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے لہٰذا جب مرزا عبد الردود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو مولوی سے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ تین چار مرغے میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے میں نے ذرا درشتی سے سوال کیا آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں بولیں آپ تو خامخواہ الرجک ہو گئے یہ بے چونچ بھی کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے چڑھا رہے ہیں میرے صبر کا پیمانہ لبرز ہو گیا دل نے کہا بس بہت ہو چکا آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے میں نے بفر کر کہا اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرائے ہراساں ہو کر کہنے لگی میم برستے میں آپ کہاں جائیں گے اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں خاص سونے کا نوالا کھلائیں مگر اس کو کیڑے مکوڑے جھینگر بھنگے، چونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے اور میں یہ بابر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر انڈے میں نہ ہو <تصفح> پھر موپاسا کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچمبے کی بات نہیں خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چکے نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ <تصفح> ایک اتوار کی دوپہر کو شور سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیزوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں مانتا ہوں کہ اس دفعہ مرغ بے قصور تھا لیکن دوسرے دن اتفاقاً دفتر سے ذرا جلد واپس آ گیا تو دیکھا کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈ رہے ہیں ذرا نزدیک گیا تو پتہ چلا کہ میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے اور اس کے کچھ دن بعد چشم حیران نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرینی تقسیم ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ شہ رخ یعنی چتکبرا مرغ اس نے آج پہلی بار اذان دی ہے میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے مطلع کر دیا گیا کہ میں نے فضول خرچی نہیں کی آپ کے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کے دس برس سے بیکار پڑا تھا ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب منائی <تصفح> اب میرا گھر اچھا خاصا مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ مرغی خانے میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرات اعلیٰ میں دنیاوی سے آجز و پریشان رہتے ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ لگے یہ <تصفح> سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹھنا ہو گیا افتاد طبا کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوں اگر یہ مرغیاں نہ ہوتی تو مجھے کوئی نہ جانتا ان دنوں دڑبے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے اس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے ہیں اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہے کل لائٹ سسیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے دڑبوں میں ہل ہلچل سی مچ گئی جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑ کر رہ جاتی ہیں خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے حالانکہ میری ناقص شائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں <laughs> خیر اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے آخر ایک دن اس نے ہماری بکاولی کی آنکھ پھوڑ دی یہ سیاہ مینار کا مرغی تھی رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں دربے والے مکان میں رہتا ہوں بولے کوئی حرج نہیں میں نے کہا کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ ڈالی فرما اطلاع کا شکریہ دائیں یا بائیں حافظے پر بہت زور دیا مجھے کچھ یاد نہ آیا میں نے جھنجھلا کر کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا میں نے اصل واقع کی طرف پھر توجہ دلائی کہنے لگے آپ کی مرغی دوغلی ہے اور آپ کا مرغہ راج ہے میں نے بات کاٹ کر کہا تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ مرغ مرغہ کیوں جاتے ہیں پھر ذرا دم لے کر بولے لیکن قبلہ اگر وہ راج نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں آئی کیوں میں نے کہا آخر جانور ہی تو ہے انسان تو نہیں جو منہ مالنے پڑا رہے ارشاد ہوا آپ اپنی پدمنی کو نہیں باندھ کے رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر خلاف چڑھانے سے رہا غرض یہ کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائے